رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ شریق اللہ ان محمد رسول وسلم صحابی و منی تدابیہ وسطی الحد اللہ کے فدر و کرم سے دور علمیہ جو انتہائی اچھوتے اور اہم موضوع پر منعقد کیا گیا تھا آج اس کا چوتھا اور آخری دن ہے اس دور علمیہ کے آخری دن میں میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ آج کی نششت کی شروعات کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صلب صالین کے منحج کو اپنانے کی توفیق دے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق دے عامر ارب العالمین میں شیخ محترم سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ مائک پر تشریف لائیں اور باقی جو موضوعات ہیں جو مسائل ہیں ان مسائل کی کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے ان کی وضاحت اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے افاط فرمائے ان کے علم سے مستفید فرمائے اور اللہ رب برامین ہم جو کچھ سیکھیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عامین انہی چند باتوں کے بعد باقاعدہ اس نشست کا آغاز کیا جا رہا ہے شیخ محترم آپ کے سامنے باقی مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کے لیے حاضری خدمت ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمرتا فرمائے اور ان کے علم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستفید اور عام اللہ خیر والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ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 دیگر موکر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں پچھلے تین دنوں میں لئی سم منہج سلف یہ منہج سلف میں سے نہیں اس عنوان کے تحت کئی باتیں ایسی ہم نے دیکھی جو منہج سلف سے انحراف اور منہج سلف سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں ان چیزوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ موجودہ دور خاص طور سے علمی انحراف کا دور ہے دعوت کے وسائل اشاعت دین کے وسائل بڑھ گئے لیکن ان وسائل کے بڑھنے سے ایک دوسرا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ اہل باطل کو اپنے افکار پھیلانے کے لیے موقع مل گیا ہے ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بات گمراہی کی بات پوری دنیا میں ویسے ہی پھیلا سکتا ہے جیسے ایک انسان حق بات کو پھیلا سکتا ہے چونکہ لوگوں میں تمیز نہیں ہوتی ہے لہذا ہر پہنچی ہوئی بات کو وہ سنتے اور دیکھتے ہیں اور فرق کرنے کے لیے ان کے پاس استعداد صلاحیت علم نہیں ہوتا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا ہے اس لیے جو بات دل پہ اثر کرتی ہے اس کو حق مان لیتے ہیں اور یہیں سے ان کی گمراہی شروع ہوتی ہے انسان عموماً جذباتی ہوتا ہے اور ایسی بات جو اس کے جذبات کو متاثر کرتی ہے وہ اسے پسند آ جاتی ہے اس کا صحیح ہونا غلط ہونا اگر وہ چیک نہیں کر پائے اس کی تحقیق نہیں کر پائے تو ایسا انسان گبراہی کے راستے پر نکل جاتا ہے لہذا ان دروس کا مقصد یہ ہے اور اس عنوان کو لینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک میزان اور کچھ اصول ہر شخص کے سامنے ہوں جس سے وہ پہنچی ہوئی بات اور پہنچانے والے کے تعلق سے بولنے والے کے تعلق سے فیصلہ کر پائے کہ یہ بات اور یہ شخص سلف کے منحط سے ہٹا ہوا ہے یا یہ سلف کے منحص پر اگر یہ مرحلہ پار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہی ایک انسان کسی کی بات کو قبول کرے گا لیکن اگر یہ پیمانہ انسان کے پاس نہ ہو یہ باتیں یہ اصول انسان کے پاس نہ ہو بہت ممکن ہے وہ کسی کی باتیں سنتے سنتے اس سے اتنا متاثر ہو جائے کہ پھر اہل حق کی ایک جماعت بھی اگر اس کو روکنے کی کوشش کرے تو بجائے اس غلط کو غلط ماننے کے وہ صحیح کو غلط بنا دے اور ایسا دیکھنے میں عموماً آ رہا ہے کہ بعض لوگ کسی ایک آدمی کی بات کو یا دس آدمیوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں کچھ وقت کے بعد کسی کے سامنے وہ بات کو پیش کرتے ہیں کہ میں فلاں کو سنتا ہوں دیکھتا ہوں ان کے دروس ان کے آڈیوز یا ویڈیوز میں پابندی سے سنتا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر وہ عالم کہہ دے کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ آدمی غلط ہے تو اپنے تجربے کو عالم کے تجربے اور اس کے قول پر ترجیح دیتے ہوئے اس عالم سے ملنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ جو چیز پسند آ جاتی ہے اس پر تنقید بھی سننا آدمی پسند نہیں کرتا اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے واٹس ایپ فیس بک یوٹیوب اور اس طرح کے دیگر جو ذرائع ہیں ویب سائٹس وغیرہ ہیں ان تک پہنچ کر ایک اچھا انسان بھی گمراہ ہو سکتا ہے دنیا میں ایک انسان کو محفوظ رہنے کے لیے صرف اخلاص اور دینی جذبہ کافی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بصیرت بھی ضروری ہے دین کا علم سفی نہیں بلکہ گہرا علم ضروری ہے جہاں وہ اہل حق کو پہچانتا ہو وہیں اس کے پاس ایسا پیمانہ ہو جس سے وہ اہل باطل کو پہچانتے اسی لیے خدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں آپ سے پوچھتا تھا مقافتری کری اس خوف سے کہ کہیں میں شر میں واقع نہ ہو جاؤں کہیں شر مجھ کو اپنی لپیٹ میں نہ لے تو ایک انسان کو اس دور میں خاص طور سے اور خاص خدے رضی اللہ عنہ کی حدیث فتنوں کے دور کے تعلق سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ نے پوچھا اور تفصیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس نے فرمایا تھا جس میں تھا دعیات اللہ ابواب بھی جہنم بعض ایسے دائی ہوں گے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور ان دروازوں سے لوگوں کو دعوت دیں گے اور لوگ ان کی بات مانیں گے اس دروازے سے داخل ہو کے جہنم میں پہنچ جائیں گے لہذا انسان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے تعلق سے کچھ اصول ہمیشہ اپنے پاس رکھے لیکن یہ اصول اس کے اپنے بنائے ہوئے نہ ہو. ہر آدمی کے اپنے اصول ہوتے ہیں کبھی وہ تجربے سے آتے ہیں کبھی اتفاقی طور پر کسی ایک ہی تجربے کے نتیجے میں وہ بنا لیتا ہے یہ اصول نہیں وہ اصول جو صدیوں سے پرکھے گئے ہیں ایک کے بعد ایک سلف کے بعد ان کی خلف جو اس کو دیکھتے آئے ہیں ان پر چلتے آئے ہیں اور اس کی بنیاد پر حق آج تک ہم تک پہنچا ہے تو ان لوگوں نے جس راستے کو اپنایا جن اصولوں کو اپنے سامنے رکھا انہی اصولوں کو لے کر ہم کو چلنا ہے نیا کچھ نہیں لانا ہے دنیا کے معاملات میں نیا اچھا ہوتا ہے ترقی ہوتا ہے دین کے معاملات میں نیا برا ہوتا ہے اس لیے کہ دنیا کے معاملات میں ترقی ہوتی ہے پچھلا ناقص ہوتا ہے اگلا کامل ہوتا ہے کئی مرتبہ عموماً بہتری اس میں آتی ہے اس لیے کہ نقص سامنے آتا ہے اصلاح ہوتی جاتی ہے دین میں کوئی نقص سامنے آنے والا نہیں اس لیے کہ دین اول دن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا وہ بہترین دین ہے اور اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اس دین کو کامل کر دیا اکمل یہی ہمارا پیمانہ ہے لیکن اس دین کو سمجھنے کے لیے سلب کے اصول ضروری ہیں سلب کا منہج سلب کا فہم ضروری ہے اس لیے کہ یہ فہم ہی ہے جہاں سے ساری خراپات آتی ہے ایک ہے متن اور دوسرے فہم متن میں تو کوئی تغیر تبدل ہونے والا نہیں اِنَّا نزلنا له ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے نصیحت کو اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور تقاضی کے طور پر سنت کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے یقیناً اور محدثین کو اللہ نے توفیق دی صحابہ سے لے کر ہمیشہ ہر دور میں ایسے لوگ رہے جنہوں نے حق کی ترویج اور اس کی حفاظت کا اہتمام کیا لیکن ہر دور میں گمراہ کر پیدا ہوئے وہ کیسے آئے انہوں نے اسی محفوظ حق کو بدلا وہ متن کو بدل نہ پائے تشریح کے راستے سے انہوں نے اس حق میں ملاوٹ کی تشریح کے راستے سے انہوں نے اس حق کو بتایا کہ یہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل نہیں ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا اپنی قدرت سے بنایا فلاں چیز کا یہ مطلب نہیں ہے یہ مطلب ہے تو انہوں نے قرآن و سنت میں جو محفوظ متن ہے اس محفوظ متن کی تحریف تحریف معنوی کی وہ لفظی تحریف نہیں کر پائے تو انہوں نے معنوی تحریف کی لہذا اس معنوی تحریف کا نتیجہ ہے کہ اتنے سارے فرقے پیدا ہوئے لہذا گمراہی کا دروازہ معانی کے راستے سے ممکن ہے یہود نے سراہتن کتاب میں تبدیلی کی فوائل الکتاب ابھی بربادی ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہاتھوں سے کتاب لکھ دیتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے انہوں نے کتاب کے متن ہی کو بدل دیا یہ ہر رپون عام کلمات کو اپنے مواقع سے بدل دیتے ہیں مواد سے بدل دیتے ہیں تحریر معنوی بھی کی تحریر لفظی بھی کی اس امت میں تحریر لفظی کا امکان نہیں کے برابر ہے اور اس کے لیے بقا نہیں ہے اگر کوئی کر بھی دے قرآن میں اپنی طرف سے لکھ دے نسخہ کوئی غلط پکڑنے والے اس کے لئے موجود ہے اور اللہ کا ایک حفاظتی نظام ہے کہ غلطی پکڑی جائے گی اس کے لیے ثبات اور بقا نہیں ہے لیکن مانوی تحریف کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے اسی لیے اس فہم کے لیے ہم اپنے دین کو پیش نہ کریں اہل باطر کے لیے کہ ان کے مفاہین کو ہم قبول کر کے گمراہ ہو جائیں یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے گمراہی آئے گی لہذا جو دعوت سلفی دعوت ہے اہل حدیث کی دعوت ہے وہ یہی دعوت ہے کہ اگرچہ قرآن و سنت کا متن ہم کو لینا ہے اس کی پیروی کرنا ہے لیکن پچھلے زمانوں میں جو گمراہی آئی وہ گمراہی غلط فہم کی وجہ سے آئی ہم اپنا فہم آج اسی طرح سے آزادانہ طور پر استعمال کریں ممکن ہے کہ جس گمراہی میں وہ مبتلا ہوئے ہم بھی ہو جائیں لہذا جب اہل حق ہم سے پہلے گزرے ہیں جو دنیا سے زندگی حق کے ساتھ گزار کے چلے گئے جن کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہوا امت نے ان کے اعتماد کو قبول کیا ان کو قابل اعتماد قرار دیا اس لیے کہ اصل معاملہ خاتمے کا ہوتا ہے آج کسی آدمی کے پیچھے آدمی چل رہا ہے ایک دن وہ صحیح چل رہا ہے اگلے دن وہ گمراہ ہو سکتا ہے تو جو زندہ ہے وہ فتنوں میں ہے لیکن جو وفات پا چکا ہے وہ پار ہو گیا اب اس کے بارے میں بولا جا سکتا ہے کہ یہ خیر پر ہے یا شر پر تھا لہذا صلح ہمارے جو خیر کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہدایت کے راستے پر چلتے رہے ان کے مفاہین کو لینا ہمارے لیے حفاظت ہے ان کے فہم کو لینا ہمارے لیے حفاظت ہے یہ دین میں ایک تیسری چیز نہیں ہے کتاب سنت اور ایک تیسری چیز اسے اعتبار سے انہیں کی اضافی ہے یہ اسی کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے اس کا صحیح فہم ان کو ملے اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے کہ آدمی کیسے کتاب و سنت کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے تو ایک طرف تو صحیح فہم ہمارے پاس ہو دوسرا وہ غلط افکار کیا ہے وہ غلط راستہ کون سا ہے اس کو ہم جانیں کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ہم شر کو خیر سمجھ کے اس پہ چلنے لگے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا وہ الحادہ مستقیم فتب او تب اسب الفت فر تب کما یہ میری سیدھی راہ ہے تم اسی کی پیروی کرو اور چھوٹی چھوٹی راہوں میں مت نکل جانا وہ تمہیں اللہ کے راہ سے دور کر دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کھینچی دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی کسی میں دو کا لفظ ہے کسی میں عدد ہے کسی میں چار کا ہے کسی میں بغیر گنتی کے ہے وہ تحدید کے لیے نہیں ہے بس یہ بتانا مقصود ہے کہ کئی راہیں اسی لیے سب جمع ہے کئی راہیں مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پرماتے سے مراد کیا ہے شبہات اور بدارت ہے بداع کے اہل احوا کے راستے ہیں اور وہ سارے راستے شیطان کے ہیں تو اللہ نے جہاں سراط مستقیم کا ذکر کیا وہیں گمراہی والے راستوں کا بھی ذکر کیا اگر توحید کا اہتمام کرنا ہے تو شر سے بھی بچنا ہے اگر سرات مستقیم پر چلنا ہے تو گمراہی کے راستوں سے بھی بچنا ہے اسی لیے کہا دن سراۃۃ المستقیم اعلان کو سرات مستقیم کی ہدایت نصیب فرمانے صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جہاں صراط مستقیم میں اللہ نے بتایا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ان کا نہیں جو راستے سے بھٹک گئے اور ان کا بھی نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور ان کا بھی جو راستے سے بھٹک گئے تو اللہ نے جہاں اہل حق کا راستہ ذکر کیا وہی اہل باطل کا راستہ بھی ذکر کیا اسی لیے خیر کے ساتھ شر کو جاننا بھی ضروری ہے اور فبیت کا طبی جب آدمی ازداد کو جانتا ہے تبھی اس کے بالمقابل خیر کو پہچان پاتا ہے اپنے حقیقی معنوں میں تو یہ جو تفریق ہے یہ تفریق ضروری ہے خیر کا جاننا ہو شر کا جاننا ہو دونوں میں فرق کو جاننا ہو اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تبارک اللہ بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر الفرقان نازل کیا تاکہ یہ فرقان یا یہ بندہ زمیر دونوں کی طرف کو سکتی ہے تاکہ یہ رسول ڈرا دیں تاکہ یہ فرقان قرآن لوگوں کو خبردار کر دیں سارے عالمین کے یہ نویر بن جائے تو فرقان کیا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ صلاحیت اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو انسان دنیا میں بھٹک سکتا ہے خیر اور شر میں فرق کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں نصیب ہو سکتی ہے اور یہ تقوا کا نتیجہ ہوتی ہے کہ آدمی پرہیز والا راستہ چلے ان تد اللہ یا جائے القم فرقان اللہ فرما اگر تم پرہیز کا راستہ اپناؤ گے اللہ سے ڈر کے اللہ کی ممنوعات سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان نصیب کرے گا لہذا ایک طرف علم اور دوسری طرف تخوا دونوں چیزیں ضروری ہیں اللہ رب العالمین ان چیزوں کے حصول کی اور ان پر دوام اور مداومت کی ہم کو طویل قطع فرمائے کل ہم نے جو آخری بات جو شروع کی تھی وہ مسئلہ نمبر چوبیس ہے اہل عبداعت کی تعظیم کرنا اور انہیں بڑھا کر پیش کرنا اہل عبداعت کی تعظیم کرنا لوگوں کے سامنے اپنی کتابوں میں اپنے خطابات میں اور ان کو بڑھا کر پیش کرنا ان کا تذکرہ اس طرح سے کرنا کہ لوگ لوگوں کے دلوں میں عوام کے دلوں میں ان کی تعظیم پیدا ہو جائے یہ سلف کا منہج نہیں ہے شیخ محمد ابن عمر اور بازن اللہ کہتے ہیں لئی سمنہج سیلف ہی تغیب المبت و ہو اہل بداعت کی تعظیم کرنا اور ان کو اونچا کر کے پیش کرنا عظمت کے ساتھ پیش کرنا بڑا بنا کے پیش کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ اگر اہل بداعت کا تذکرہ تعظیم کے ساتھ کیا جائے یا ان کا ایسے طور پر ان کا اکرام کیا جائے کہ لوگ دیکھیں کہ اہل حق کی نگاہ میں یہ بڑے ہیں بہت ممکن ہے کہ عوام دھوکا کھا کر ان کو بھی حق والا سمجھ کے ان کی باتیں مانگنے لگے ان کے پیچھے چلنے لگے آپ دیکھیں بدات اتنی بری چیز ہے کہ حدیث کے رد کرنے کے لیے ایک وجہ کسی راوی کا بدات کا دائی ہونا بھی ہے اگر کوئی راوی ایسا ہو کہ جو بدات کا دائی ہے تو ایسے راوی کی حدیث بھی رد ہو جاتی ہے اہلِ بیدات سے حدیث نہیں لی جاتی ہے اہل سنت سے حدیث لی جاتی ہے پھر باسلف نے اہل علم میں جو اس معاملے کے ماہرین تھے اسمور رجال کے یا جرح و تعدیل کے کچھ شرطیں لگا کر گنجائش رکھی کہ بداعت کا دائیں نہ ہو وہ حدیث اس کی بداعت کی تقید نہ کرتی ہو اور اس میں صدق و امانت صدق و عدالت پائی جاتی ہو اتنی کڑی شرتیں لگا کر کا پھر لے سکتے اسے کوئی اگر بدات میں مبتلا ہے اس کی حدیث نہیں لے سکتے لے سکتے ہیں تو پھر کچھ شرطیں ہیں ایک وہ سچا ہو اور عدل ہو اور اس کا حافظ اچھا جو عام راویوں کے لیے بھی ضروری ہے اس کے بعد وہ بدات اس کی یعنی وہ حدیث اس کی بیداد کی تائید والی نہ ہو اور مزید یہ کہ وہ بداعت کا ڈائی نہ ہو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہو اس بداعت کی ترویج میں اگر ایسا ہے تو پھر اس کی حدیث نہیں لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بداعت کتنی بری چیز ہے کہ علماء نے ایسے لوگوں کو اور ان کی طرف سے آنے والی حدیثوں کو بھی رد کر دیا آپ کہیں گے ایسا کیوں حدیث صحیح بھی تو ہو سکتی ہے ہاں لیکن قاعدہ یہی ہے انجا کمفا سے کمبین با ان اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کرو معلومات کی تحقیق کرو کا مطلب یہ ہے کہ توقف کرو جب تک کہ اس کی تصدیق معتبر ذرائع سے نہ ہو وہ خبر مقبول نہیں ہوگی اور فاسق اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا کلب غلالت و کلو غلال فن تو اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا کیونکہ یہ جہنم میں لے جاتا ہے تو اہل قبائل فاسق ہوتے ہیں جو کبیرہ کا دائیں اہتمام کرتا ہو ایسا آدمی فاسق ہوتا ہے وہ فصن امر ربی وہ اپنے رب کے حکم سے باہر نکل پھاگا فسک کفر بھی ہو سکتا ہے اور فسک کفر کی وجہ صرف معاشیت بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کبیرا گنا ہے تو اہل بداعت کی حدیث نہیں لی جائے گی پھر ان کی تعظیم کرنا لوگوں کو ان کی طرف پھیر دیتا ہے اور ان سے وہ لوگ علم لیتے ہیں تو یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ اہل بداعت کی تعظیم کی جائے لیکن اس میں کچھ تفصیلات ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے اہل بداعت سے تحدید ان سے ڈرانا لوگوں کو خبردار کرنا یہ ہمیشہ سے سلف کا طریقہ رہا ہے اور اہل بداعت اس کو غیبت قرار دیتے رہے محدسین نے جب حدیثوں کی تحقیق شروع کی کیونکہ اہل بیدار بھی حدیث کے میدان میں کود پڑے جھوٹ سچ سب حدیث میں ملانے لگے اس وقت ضروری ہو گیا کہ امت کی خیر قاہی کے لیے محدثین اس میدان میں آئیں پھر انہوں نے روعات کو دیکھا پرکھا اور ان میں سے ہر ایک ہی اپنے مقام کے اعتبار سے اس پر حکم لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے میں افراد پر حکم لگاتے تھے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ اپنی قوم کا کتنا برا شخص ہے عبدالعبی عامر یا عبداللہ عمر کتنے اچھے نوجوان ہیں تو آپ اس طرح سے اچھا اور برا کہتے تھے اسی کی تعمیل میں اور اسی کی اتباع میں سلف نے بھی ایسا کیا اور حبیض کے ناطرین کے بارے میں انہوں نے حکم لگایا تو اہل بجات نے کہنا شروع کیا دیکھو یہ غیبت کر رہے مسلمانوں کی جب حرام کام ہے کیسے لوگ ہیں غیبت والے لوگ ہیں اس وقت مہادی نے کہا یہ غیبت نہیں یہ نصیحت ہے ایک آدمی جس سے امت کو نقصان ہے اس کے عیب کو ظاہر نہ کرنا لوگوں کو اس سے متنبع نہیں کرنا یہ امت کے ساتھ دھوکا ہے ایک آدمی اگر کھائی میں گر رہا ہے اور آدمی اس کی آزادی کی رعایت کر کے خاموش ہو بھئی جہاں چاہ جائے اس کی مرضی میں کون ہوتا ہوں اس کی فریڈم میں رکاوٹ ڈالنے والا اور ایک آدمی دوسرے کو بلا رہا ہے اور وہ قتل کے लिए بلا رہا ہے وہ دھوکے کے लिए بلا رہا ہے اور ہم جانتے اس بات کو اور اس آدمی کو نہیں معلوم ہے اگر ہم نہیں بتاتے یہ سوچ کے کہ اس کی قیمت ہوگی تو ہم اس کے ساتھ خیر हम نہیں کر رہے ہیں۔ ہم برے کا تعاون کر رہے ہیں اچھے کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ اور جب افراد بڑھ جائیں کہ ایک آدمی ایک طرف ہے اور بقیہ پوری امت اور ایک اور اس ایک آدمی کے شر سے پورے سماج کو نقصان ہو سکتا ہے تو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خاموش ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو خبردار کر دے تاکہ وہ اس کی شر سے محفوظ رہے اسے لیے علماء نے ہر دور میں اہل بداعت اہل باطل سے لوگوں کو خبردار کیا کیونکہ عوام میں یہ تمیز نہیں ہوتی ہے عوام دھوکا کھا جاتی ہے اہل علم گہرائی سمجھ رکھنے والے پرکھنے والے دیکھنے والے وہ جانتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اللہ کی طرف سے خصوصاً ان کے تقوی کی بنیاد پر ان کو جو بصیرت ملتی ہے جو فراست ان کے پاس ہوتی ہے اس بنیاد پر بھی وہ بہت جلدی جان لیتے کہ آدمی کیسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ کے بندوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں الناس سفید وہ علامات سے لوگوں کو پہچان لیتے ہیں شیخ البانی نے سیل جامع میں اس کو ذکر کیا ہے توسم کہتے ہیں علامت کو انسان کی چال ڈھال اس کا مزاج اور اس کی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے اس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا ہے کہ برا ہے یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے خاص طور سے اہل تقویٰ طارق ہوں ہوں اللہ نے بھی کہا ہے تو بعض ایسے علامات ہوتی جن سے اہل بدت کو پہچانا جاتا ہے تو اہل علم نے ان کے بارے میں لوگوں کو متنوع کیا خوش ایسے لوگوں کے بارے میں جن کی باتوں سے واقعی ثابت ہو گیا کہ اہل ہے تو اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ بڑے بڑے علماء ان کے بارے میں ان کی گمراہی کے عام ہونے سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ غلط جائے گا یہ غیبی خبر نہیں ہوتی ہے یہ ان کا تجربہ اور تاریخ کا مطالعہ ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ گاڑی اگر یہاں سے تھوڑی منحرف ہوئی تو پہنچنے والی کہاں پر ہے یہ اندازہ ہوتا ہے لہذا علماء سے کبھی کٹ کے نہیں رہنا چاہیے عبداللہ اب امام احمد عبداللہ اب احمد رحم اللہ فرماتے ہیں امام احمد کے بیٹے کل تل ابی ماں اصحاب حدیفی یا تو نہ شیخ او اوشی آگے کہ والی صاحب آپ کا کیا کہنا ہے ایسے اصحاب کے بارے میں جو ایک ایسے شیخ کے پاس جاتے ہیں لعلہو او کہ بہت ممکن ہے وہ شیخ جس کے پاس وہ حدیث لینے یا علم لینے کے لیے جا رہے ہیں وہ مرجی میں سے ہو یا شی میں سے ہو مرجی جو ایمان میں اعمال کو نہیں مانتے اقرار اور تصدیق ہی کو کافی سمجھتے ہیں اعمال کو ایمان میں شمار نہیں کرتے ہیں اور یہ غلط صحیح بداعت ہے صحیح بات یہ ہے کہ کول تصدیق قول اور عمل یہ سب کا سب ایمان میں داخل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المان بد ان و صبر شعبہ اور بخاری مسلم کی متفقہ روایت میں المان بن رنگ سے تو شعبہ عام طور سے علماء نے اس کو راج قرار دیا ہے ایمان کی ستر اور اس سے کچھ زائد شاخے ہیں یا ساٹھ اور اس سے کچھ زائد شاخے ہیں تو افغل الہ الا اللہ ان میں سب سے اعلیٰ شعبہ ایمان کا لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے, ہے زبان اقرار وہ ادنا امام تت العدا اور سب سے نیچلا شعبہ اس کا ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ بدن کا عمل ہے ہاتھ سے پاؤں سے آدمی ہٹائے گا اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے حیا قلبی عمل ہے تو قلبی عمل قول اور بدن کا عمل ان تینوں کو ایمان کے شعبوں میں سے آپ نے شمار کیا اسے معلومات قول اور بدن ان تمام چیزوں کا ان تینوں کے اعمال ایمان میں داخل ہے یہ جو زائد الفاظ مسلم کے ہیں فرماتے ہیں مرجی ان اوشی شری شیعی بھی ہو سکتا ہے شیعہ پہلے زمانے میں ان کو کہتے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حضرت علی کو ترجیح دیتے تھے بس اتنا ہی ان کا ان کی شیعیت ہوتی تھی کیوں کیا کرتے تھے کہتے تھے حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہے اس لئے بعض کے بارے میں آپ کو رجال کی کتاب میں ملے گا کہ شیعی فیہ تشیع فیہ تشیع قلیل لیکن کانا اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے پچھلی روایت نے اس کی وضاحت کی ہے اس زمانے میں شیعت یہ تھی کہ ایک انسان بس باقی ساری چیزیں ٹھیک تھی لیکن کیا کرتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتا تھا امام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بس بگڑتے بگڑتے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ پھر سارے شیخین پر بھی, ابو بکر و عمر پر بھی ترجیح اور اس کے بعد ان کی شان میں گستافیاں یہ سارے روافذ ہیں تو کہا کہ اور پہلے چونکہ بہت حساس تھے مسلمان تھوڑی سی بھی اس طرح کی چیز برداشت نہیں کی جاتی تھی کہا کہ یکون مرجعن او مرجین شی خلاف سن یا پھر اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو سنت کے خلاف ہے مرجی ہے شی ہے یا سنت کی مخالفت میں کچھ اعمال اس کے ہیں ایم بغی ان اسکت فلا احدران کہا کہ میں یعنی چپ رہوں اس شخص کے بارے میں بتاؤ نہیں کہ ایسا ایسا ہے کچھ سے ڈراؤں یا نہ ڈراؤں خبردار کروں کہ نہیں احذر ام احذر ام لا فلا احذر و ام احذر حد میں سے خبردار کروں کہ نہیں کروں قال ان کا درو الى بداط انفیحا امام ید رو الحا قال نعم تحذر حد امام احمد ابن حمبل نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی بداعت کی طرف دعوت دیتا ہو تو اگر وہ اپنی بداعت کا امام ہے اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو ہاں اس, اس سے خبردار کر دو یعنی اگر وہ بداعت کا دائی ہے اور اس میں امام ہے لوگوں کو وہی اسی طرف پھیرتا ہے اس کا دفاع کرتا ہے اس کو ثابت کرتا ہے اس پر بولتا ہے لکھتا ہے اگر ایسا ہے تو پھر یعنی بداعت کا امام ہے بداعت گھڑنے والا ہے ایک تو اے آدمی بتلا ہو کسی بداعت میں عبادت کرتا ہے اکیلے میں کوئی ایسی عبادت سمجھتا ہے کہ بھئی فلا رات کو عبادت کرنا چاہیے یا کوئی اور عمل ایسا کرتا ہے جو بداعت ہے اس کا انفرادی عمل ہے تو ایسے آدمی کا معاملہ بہت ہلکا ہے اگرچہ سنگین ہے اس اعتبار سے کہ بدعت میں مبتلا ہے لیکن عوامی اور سماجی سطح پر اس کا ضرر دوسروں کو نہیں پہنچ رہا ہے اس کی اپنی ذات تک محدود ہے اور بقیہ معاملات میں وہ قابل اعتماد ہے دیندار انسان ہے سچا ہے اچھا انسان ہے لیکن چونکہ کچھ معاملات میں غلطی اس سے ہو گئی اس لیے بدعت میں واقع ہو گیا دوسرا وہ جس نے خود بدعت گھڑی بدعت گھڑنے والے کو تو معلوم ہوتا کہ میں نے گھڑی ایسا اگر بھی ہے اور دائی بھی اس کا ہے کہ وہ اپنی ذات تک بھی محدود نہیں رکھ رہا ہے وہ دوسروں کو بلا رہا ہے اس کی طرف اس کا امام ہے سارے لوگوں کا مرجع ہے اس کے تعلق تو کہا کہ ایسے آدمی کے بارے میں خبردار کر دو بتا دو کہ یہ صحیح نہیں ہے اور یہ کام بڑا کڑوا ہے اس سے آدمی کی فین فالوئنگ کم ہو جاتی ہے اور بہت سارے گمراہ لوگ اسی وجہ سے کسی پہ تنقید نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آدمی آدمی نہیں چاہتا کہ کیوں مجھ پہ کوئی تنقید کرے میں کسی پہ کروں گا لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے اس لئے آدمی کیا کرتا ہے اہل بیدار پر کچھ بولتا نہیں ہے اس وجہ سے کہ ہر طبقہ اس کو مل جائے ہر طبقے کی کچھ بھیڑ اس کو مل جائے سارے لوگوں کے لیے وہ کیا ہو جائے ہر دل عزیز یہ جو مصیبت ہے یہ مداحنت ہے دین میں انسان آپ دیکھیے نبیوں کا حال کیا تھا سب کو خوش رکھنا ہے تو رکھ سکتے تھے اتنے صلاحیت مند ہوتے ہیں امبیا ان کے پاس کالا نقد تنا فخر تھجدال امبیا کے پاس زبان ہوتی ہے بولنے کی صلاحیت ان کے پاس ہوتی ہے قوم پہ غالباجا پہ بات کرتے ہیں تو مزید یہ کہ ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ ان پہ انگلی کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے ہر اعتبار سے وہ صلاحیت مند ہوتے ہیں اور اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں لیکن امبیا اپنی قوموں کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں تنقید کرتے ہیں اہل باطل پر تنقید کرتے ہیں ان کے باطل پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں رشتے دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں بوائے بٹ کر دیتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں پتھر پھینکتے ہیں مٹی ڈالتے ہیں سر پہ جادوگر نہ جانے کیا کیا ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں تحقیق کرتے ہیں ستا کیوں یہ برداشت کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ حق کے معاملے میں ایک انسان کو مداحلت نہیں کرنا چاہیے وہ حق کو بتا فخر تو مر جس چیز کا اے نبی آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو بلا کسی کمی اور ملاوٹ کے جو کا تم پہنچا دیجئے الگ اعلان کمف اندر کھڑے ہو جائیے ڈرائیے لوگوں کو وہ قوم جس رواج پر روش پر چل رہی ہے اس کی رعایت نہیں کرتے ہیں کہ ان کو بولیں گے تو برا لگے گا ان کے ساتھ ہو جائیں گے تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو لانے کی کوشش کریں گے نہیں اس صاحب بتاتے ہی صحیح نہیں اخلاق سے بتاتے ہیں نرمی سے بتاتے ہیں فقو الحو قل اللہ یہ نرمی لا لہو نرمی کے ساتھ بولتے ہیں لیکن قوم کی غلطی پر تمبیر کرتے ہیں یہ چیز بڑی سخت ثابت ہوتی ان کے لیے مصیبت بن جاتی ان کے لیے تو اہل حق ہمیشہ سے نبوی راستے پر چلتے رہے کہ اپنے زمانے میں جو انحرافات آئے اور جو منحرفین ان کے سامنے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ صحیح نہیں ہے اس کی وجہ سے ان کو بہت ساری قیمت اس کی دینی پڑی پریشانیاں اٹھانی پڑی لیکن حق کی وضاحت کے لیے پریشانی اگر آدمی نہ اٹھائے تو ایسا آدمی اہل حق میں سے نہیں ہو سکتا ہے تو وہ تو حق ہی وہ تو صبر آپ دیکھیے دونوں میں تلازم ہے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو صبر حق کا معاملہ صبر سے جڑا ہوا ہے چاہے حق پر دباؤ ہو یا پہلے باطل کی تکلیفوں پر صبر ہو جب آدمی حق بولے گا صبر کرنا پڑے گا تو بہرحال یہ چیز اہل حق کی شان ہے کہ ہر زمانے میں لوگوں کی خیر کرتے ہوئے وہ اہل باطل کا بتلام اور ان کی گمراہیوں کو واضح کرتے ہیں ایک ہے تحریر ایک ہے حجر چھوڑ دینا متنبے کرنا چھوڑ دینا اہل بداد کو چھوڑ دیا جائے ان سے علم نہ دیا جائے ان کی مجالس میں شریک نہ ہوا جائے ان کے یوٹیوب لیکچرز سننا یا فارورڈ کرنا ترک کیا جائے ان کی کتابیں نہ پڑھی جائیں نہ کسی کو دی جائیں ان کی طرف رہنمائی نہ کی جائے تو اس کو چھوڑ دینا یہ یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے ہجرت کئی طرح سے ہوتی ہے ہجرت مقام کی ہوتی ہے ہجرت افراد کی ہوتی ہے ہجرت اعمال کی ہوتی ہے ہجرت چیزوں کی ہوتی ہے شراب چھوڑ دینا یا اسی طرح سے جھوٹ چھوڑ دینا اسی طرح سے فساب کو چھوڑ دینا اہل باطل کو چھوڑ دینا ایسے علاقے کو چھوڑ دینا جس میں دین پر آدمی چلنا اس کے لیے چائے کا قائم رکھنا ممکن نہ ہو تو یہ چھوڑنا جو ہے یہ دین ہے اسی لیے اہل باطل کو بھی چھوڑا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتلا دیا کہ اچھی صحبت اور بری صحبت کا کیا معاملہ ہے اچھی صحبت کی مثال ایسی جیسے ایک آدمی عطر والے کے پاس بیٹھ رہا ہے یا تو وہ عطر دے دے گا اور اگر نہ بھی دے تو جب تک بیٹھے گا اس کی عطر سے فائدہ ہوگا یا تو خیر کی چیز سکھا دے گا اور نہ بھی سیکھ پائے تو اس کی صحبت کی وجہ سے خیر اس کو حاصل ہوگی وہ لذت حاصل ہوگی جو اہل حق کی صحبت میں ملتی ہے ادب اور آخرت کی فکر وغیرہ ساری چیزیں اس کو ملیں گی اور اگر اہل باطل کی صحبت میں بیٹھے گا وہ ایسا ہے جیسے بھٹی والا ہے آگ والا جنت کی خوبی میں سے طیب ہے اور جہنم کے معاملات میں سے آگ ہے تو آگ والا بھٹی والا ہے یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم اس کے دھوئیں سے تم کو تکلیف ہوگی یا تو تم کو کوئی ورر پہنچا دے گا یا تو اس کی بد اخلاقی اس کی برائی بد زبانی کی وجہ سے تم کو کوفت ہوتی رہے گی تکلیف ہوتی رہے گی تو اہل حق کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب ہے اس میں اور اہل باطل کی صحبت سے بچنے کی ترغیب ہے اس حدیث میں شیخ عبید الجابری حفظ اللہ کہتے ہیں ول اسلو حجر المبت ہل اصل دین میں اصل یہ ہے کہ بداتی سے دور رہیں گے اس کو چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے اس اعتبار سے کہ اس کی صحبت اور اسے اخذ چھوڑ دیں گے اس کو نصیحت نہیں چھوڑیں گے اس کی اصلاح کی کوشش نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ مسلمان خصوصاً اہل علم اس کے مکلب ہیں وسل حاجر ہادل حاجر و زر ان کا نامرن بدایات مدح وداعتی ہے اگر وہ اپنی بداعت کو کھلم کھلا کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے مزید یہ کہ اس کی دعوت دوسروں کو دیتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کے بارے میں سختی سے بولا جائے گا اس سے یا دوسروں سے اس کے بارے میں زجر کا راستہ ڈانٹ کا راستہ اپنایا جائے گا لوگوں کو سختی سے اس سے منع کیا جائے گا اور اس کے ساتھ میں بھی سختی کا معاملہ کیا جائے گا اگر بتانے کے بعد بھی وہ اپنی بداعت پر قائم رہے اتحاف القول بشرحت صلاحت تل الاصول میں یہ بات انہوں نے کہی ہے بعض لوگوں نے اس دور میں ایک بات کہی وہ یہ کہ کسی کی برائی اگر بیان کر رہے ہیں کسی میں کوئی گمراہی ہے اگر اس پر تنبیہ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے اس پر بول رہے ہیں اس میں اچھائیاں بھی تو ہیں آپ لوگ اس کی برائیاں بیان کرتے لیکن اچھائی بیان نہیں کرتے تو کسی بھی آدمی کی برائی اگر آپ بیان کرتے ہو تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کی اچھائیاں بھی بیان کرنا چاہیے یہ جو اصول ہے یہ غلط ہے اس کو بدعت الموازنہ کہتے ہیں بداعت الموازنہ مجرد کسی کی اچھائی کا تذکرہ نہیں ہے اس کو ضروری سمجھنا کہ جب بھی کسی پر تنقید کی جائے جب بھی کسی کی گمراہی کو واضح کیا جائے تو اس کی بھلائیاں بھی بتائی جائیں یہ کمپلسری یہ ضروری ایسا ضروری سمجھنا یہ وداط ہے کوئی بتا دے تو بدات نہیں ہوتا ہے لیکن اگر اس کو ضروری سمجھیں یہ شرط لگائیں کہ تم اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو اس کے پہلے اس کے بارے میں بلائی بھی بیان کرو تو اس طرح سے اگر کوئی آدمی دونوں ضروری سمجھتا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں بلکہ اللہ کا بھی طریقہ نہیں بنی اسرائیل آپ دیکھیں پوری ان کی خرافات اللہ نے ذکر کی ہے ہر ہر جگہ ان کی خوبی خوبی خوبی بتائی اللہ نے نہ کتنی قوموں کی برائیاں بیان کی اللہ تعالی نے قوم نو سے لے کے یہود تک عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بلکہ مشرقین آپ دیکھیے مشرقین کی آپ دیکھیں گے قرآن میں ان کی برائیاں یہ ضروری نہیں کہ جہاں اللہ تعالی نے ان کی برائی بیان کی ہو ان کی خوبیاں بھی بیان کی ہو ہاں ان میں یہ بھی ہے بڑے سخی ہیں اور لوگوں کا خیال رکھتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ ناطے جوڑتے ہیں اور بھی بہت ساری بھلائیاں عربوں میں تھی لیکن آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں اللہ تعالی نے مشرقین پر تنقید کی ہے مشرقین کی خوبیوں کو بھی بیان کیا ہے اس لیے کہ مقصود وہاں پر ان کے پورے حال کو بیان کرنا نہیں ہے ان سے ڈرانا ہے ان پر تنقید کرنا ان کو ڈانٹنا ہے ان کی برائی سے ان کو روکنا ہے لوگوں کو ان برائیوں سے متنوع کرنا ہے تو یہ بات بھی یعنی اس دور میں رائج ہوئی کہ اور یہ اہل بدافی کی طرف سے آئی اخوانیوں کی طرف سے بھی آئی کہ اگر کسی کے اندر برائی ہے تو اس کی بھلائی بھی تو بیان کرنا چاہیے تو جب بھی کسی کی برائی بیان کی جائے بھلائی بھی بیان کی جائے تاکہ اس کے بارے میں پوری بات واضح ہو دونوں پہلو سامنے رہے ہیں موازنہ کر سکے آدمی کی بھلائی یا زیادہ ہے کہ برائی اور کہا کہ دیکھو اللہ کے یہاں بھی تو پیمانہ کیا ہے ایک انسان کی نیکی اگر زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں تو اچھا آدمی ہے وہ تو اسی طرح سے تم کو بھی چاہیے کہ تم اگر اس کی کسی برائی پر تنقید کر رہے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھلائی بھی بیان کرو میزان تمہارے پاس ہونا چاہیے جس قیامت کے دن ہوگا ایک پلڑا نیکیوں کا ایک گناہوں کا دونوں بتاؤ یہ قاعدہ قرآن سنت میں کہیں نہیں ہے اور سلف نے کبھی اس قاعدے کو استعمال نہیں کیا یہ قاعدہ لوگوں کا خلصاخ کا ہے یہ ضروری نہیں کہ کسی پر تنقید کی جائے جیسے آپ دیکھیں ایک بچے کو سگریٹ پی رائے آپ اس کو بلائیں کہیں نماز پڑھتا ہے تو یہ کرتا ہے تو وہ کر پوری خوبیاں اس کی گنائے اور سگریٹ پیتا ہے کیا اس میں تمبی رہے کسی گمراہ انسان سے کوئی بچہ ہے وہ غلط کام کرتا ہے آپ اپنے بچے کو ڈرا رہے ہیں اس کے ساتھ مت رہو بگڑا ہوا ہے اس سے پہلے آپ کہیں وہ ماں باپ کی مانتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے فلاں چیز کرتا ہے پوری بھلائیاں اور سگریٹ پیتا ہے لہذا اس کے ساتھ مت آپ کا بچہ کی اتنی ساری خوبیاں اس میں ایک غلطی بھی تو کیا ہوا میں رہوں گا اس کے ساتھ مجھ کو نہیں معلوم تھا اس میں اتنی خوبی رہے تو آپ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے کیونکہ کسی میں دس اچھائیاں ہوں ایک مہلک بیماری اس کے اندر ہو تو وہ ایک بیماری دوسروں کو گمراہ کر کے اس کو ان کو ہلاک کر سکتی ہے اس کی باقی بھلائیاں اس کو نہیں بچا سکتی اللہ کے یہاں بچ جائے وہ معاملہ اللہ کا اور اس کا ہے ہم کو اس سے بچنا ہے لہذا کسی کے بارے میں تنقید کرتے وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی خوبیاں بیان کی جائیں اگر کوئی ضروری سمجھتا ہے تو اس بداعت کو بداعت الموازنہ کہتے ہیں وداف کمپیرزن یہ صحیح نہیں ہے علماء نے اس سے روکا ہے شیخ البانی وغیرہ نے تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے آگے اس کا قول بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس بارے میں ایک حدیث دیکھ لیں عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اجازت ابن یہ اپنے خاندان کا اپنے رشتے داروں میں کتنا ہی برا آدمی ہے کیسا برا آدمی اپنے خاندان کا کیسا برا آدمی اپنی فیملی کا پورے فیملی میں پورے خاندان میں برا آدمی ہے فلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہی علی جب وہ آپ کے پاس آیا چونکہ مہمان ہے آپ کا تو آپ کے پاس آیا بیٹھ تو آپ نے باخلاب طریقے سے اور انبساط کے ساتھ اس سے بات کی اکرام کے ساتھ یعنی کھلے یعنی چہرے سے کشادہ پیشانی سے آپ نے اس سے بات کی عائشہ نے جب وہ چلا گیا کہا کہ رسول وہ آدمی جب آیا تو آپ نے کہا خاندان کا بڑا برا آدمی ہے پھر جب آپ کے پاس آ کے بیٹھا آپ سے بات چیت کی تو آپ نے بالکل ہی یعنی مہذب طریقے سے اخلاق کے ساتھ آپ نے اس سے بات کی خندہ پیشانی سے خندہ یعنی سے آپ نے اس سے بات کی اچھے سے بات کی اس سے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ عائشہ کہا اے عائشہ تم نے کب دیکھا مجھ کو کہ لوگوں سے میں فحش باتیں کرتا ہوں بد اخلاقی سے بات کرتا ہوں میں کسی سے کرتا ہوں کسی سے نہیں کرتا اچھا آدمی آئے تو بھی میں اچھے سے بات کروں گا برا ہے تو بھی میں اخلاق سے پیش آؤں گا اس کے برا ہونے کا مطلب ہی نہیں کہ ہم بھی برے ہو جائیں وہ مہمان ہیں ہمارے پاس آیا ہے تو چاہے وہ اچھا برا ہو اس کا اکرام کرنا چاہیے تو کہا تم نے کب دیکھا مجھ کو کہ میں فحاشی سے بات کرتا ہوں فحش بات کرتا ہوں فحش صرف یعنی بھی حیائی کی بات نہیں ہوتی ہے سخت اور روڑ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو بھی فحش کرتے ہیں جو بدتمیزی سے بات کرے ان شر الناس عند اللہ لوگوں میں سب سے بدترین آدمی مرتبے میں سب سے گرا ہوا آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جسے لوگوں نے اس کے شر کی وجہ سے چھوڑ دیا جس سے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے دور ہو گئے ہیں اتنا برا ہے کہ کوئی قریب ہی نہیں آتا اس کے پاس ایک دم کانٹے دار قریب جاؤ تو دامن پھٹ جائے اس کے قریب جائیں گے بدتمیزی سے بات کرے گا بے عزتی کرے گا اس کا بس چلے تو مار پیٹ بھی کرے گا ایسا آدمی جو بالکل کریکٹس کی طرح ہو جائے کہ کوئی اس کے قریبی نہ جائے تو انہیں کب دیکھا مجھ کو ایسا اور قیامت کے دن ایسا آدمی بدترین ہوگا جس کو اس کے لوگ بد اخلاقی کی وجہ سے اس کے سخت مزاجی کی وجہ سے اس کی کردار کے خراب ہونے کی وجہ سے اس سے دور ہو جائے تو اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے استدلال کیا ہے آپ نے اس شخص کے اس میں کتنی بھلائیاں ہوں گی گھر والوں کو سمجھتا ہے کھلاتا پلاتا محنت مزدوری کرتا اور بہت کچھ کرتا ہوگا وہ کوئی آدمی ہنڈریڈ پرسینٹ غلط تو نہیں ہوتا ہے اس میں خوبیاں کچھ نہ کچھ تو ہوتی کچھ نہ ہو تو خوبصورت ہوگا مالدار ہوگا صحت مند ہوگا کچھ نہ کچھ تو بھلائی اس میں ہوگی قابل تعریف کوئی تو چیز اس میں ہوگی اخلاقی خلقی یا خرقی یا خلوقی لیکن آپ نے صرف کیا کہا یہ اپنے خاندان کا بدترین آدمی ہے آپ نے اس کے ساتھ کوئی خوبی اس کی بیان کی نہیں اس سے علماء نے کہا دیکھو یہ کوئی قاعدہ نہیں کہ کسی کی برائی اگر آپ کریں تو اس کے ساتھ بھلائی بھی بیان کریں اگر یہ قاعدہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں کہتے اس میں اتنی اچھا ہے لیکن اس میں ایک خرابی ہے اس سے پورا دم نکل جاتا ہے تنقید کا ڈرانے کا دم نکل جاتا ہے اس سے وہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے وہ معاملہ پھیکا ہو جاتا ہے خبردار کرنے تو لہذا یہ روایت بتاتی ہے کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کسی پر تنقید کی جائے تو اس کی خوبیوں کا بھی تذکرہ کیا جائے بلکہ معاملہ اس سے الٹا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر آپ اور ایک مثال دیکھیں شیطان کے بارے میں جب ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. تین دنوں تک وہ آتا رہا اور چوری کرنے کی کوشش کی اور پھر آیت تل کی یعنی فضیلت بتا تھی اور چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا حکم لگایا آپ نے کہا سد اتا کا وہ کدو یہ نہیں بتایا کہ بہت عبادت کرتا تھا اور ایسا تھا اور فلاں تھا بہت ساری باتیں جو اس کے بارے میں مروی ہیں یا جو باتیں اس میں کچھ نہ کچھ بلائی کی کہا اتا کا اس نے سچ کہا لیکن وہ کیا ہے کدو وہ, وہ جھوٹا ہے یعنی اس کا اعتماد ختم کر دیا صرف اس ایک بات کی تصدیق آپ نے کی لیکن آپ نے کیا, کیا؟ وہ جھوٹا ہے اس کے ساتھ اس میں کچھ اچھا یہ ہے لیکن جھوٹا ہے ایسا نہیں آپ نے کہا بلکہ وہ جھوٹا ہے تو اہل بدان اہل بافل اہل شر کا شر بیان کیا جائے گا ان میں خوبیاں ہوں گی ان کے بتانے کی ضرورت نہیں کیوں اس لیے کہ آپ لوگوں کو ان سے بچانا چاہتے ہیں ان کی طرف بھیجنا نہیں چاہتے ہیں خوبیاں بتانے سے ممکن ہے کسی کے دل مثلاً آپ نے کہا کہ اس کے اندر بس یہ خرابی ہے کہ وہ بداتی ہے لیکن وہ سخی ہے اور وہ باخلاق ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے اب ایک آدمی خوبیاں سنے گا کہے گا میں اس کی بدعت سے محفوظ رہوں گا لیکن میں اسے مدد دوں گا ہو سکتا ہے اس کے پاس جائے اس کی خوبیوں سے اس کے نزدیک بدعت اتنی بڑی چیز نہ ہو کبھی کبھی آدمی تنقید کرتا ہے تو تنقید ہلکی ہوتی ہے اور خوبیاں کسی کے دل میں سما جاتی ہے تو آپ کو خوبیاں بیان نہیں کرنا ہے کسی پر تنقید کرتے وقت میں یہ ضروری نہیں بیان کر دیں حرام بھی نہیں لیکن ایسے بیان کریں جس سے اس کے دل میں اس کی طرف رغبت آئے پھر یہ جائز لی ہے آپ دیکھیں فاطمہ بنت قیس رضی ربی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ آیا تو پوچھا ان کے بارے میں کیا کہنا ہے ان کے بارے میں کیا کہنا ہے تو قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا فرمایا اما ماو فرج لاما ابو جہمن فرج السا کن اسامت امام مسلم نے اس کو کتاب الطلاق میں روایت کیا ہے اب یہ تینوں اچھے لوگ ہیں لیکن پوچھنے والے کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو وہ آسپیکٹ بتایا جائے جو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہا اب ان سے جب نکاح کا پیغام ان سب کی طرف سے ہے یا ان سب کا آپشن ہے تو کہا جہاں تک کہ معاویہ کا معاملہ ہے فراج الن ہے۔ یہ بہت ہی یعنی کم مال انسان ہے لامالا لہو اس کے پاس مال ہی نہیں کنگال آدمی ہے ہماری زبان میں اگر کہیں تو بالکل ہی مفلس آدمی ہے دنیا اعتبار سے تو فراج الن تاری لامالا ان کے پاس کوئی مال نہیں ظاہر بات ہے بھی دیکھے گی ہماری ذمہ داری اٹھانے کی طاقت ہے کہ نہیں وہ ام ابو جہمی فرج الراب نسا اور جہاں تک کہ ابو جہم کا معاملہ ہے بیوی کی پٹائی کرنے والا آدمی براب السا ایک روایت میں کہ ڈنڈا آپ نے کندھے سے نیچے نہیں لاتا ہے یعنی ہمیشہ ڈنڈا آپ نے ہے تو آپ نے بتایا کا ولا کن اسامت اسامت ابلزین لیکن تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اسامہ زید سے نکاح کرو تو آپ نے ان دونوں سے کیا ان میں کوئی خوبی نہیں تھی دونوں میں خوبیاں ہیں صحابیت سے بڑھ کے اور کیا خوبی ہوگی پہلی خوبی ہے اور اس کے علاوہ نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں دین کے لیے جو قربانی دینا ہے دیتے ہیں جنگوں میں جاتے ہیں بہادری ان کے اندر ہے سب ہے ساری لسٹ ان کی خوبیوں کی گنا کے پھر اخیر میں لیکن وہ بیو کی پٹائی کرتا ہے آپ نے ایسا نہیں کیا وہ مقام اس کا متحمل نہیں ہے اس مقام پر وہ بتانا ہے جس سے اس کو متنوع کرنا ضروری ہے کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ نے ساری خوبیاں بتائی وہی وہ نہیں بتایا جو بتانا چاہیے تھا تو وہاں اس کی خیر خواہ ہے کہ جو وہ پسند نہیں کرتا ہے اس کو بتایا جائے تاکہ اس سے وہ بچے تو آپ نے یہاں بھی ان کی ایک بات بتائی جو کہ ایک کمی ہے چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو یا غصے کے اعتبار سے ہو انسان ہے غصہ کسی کا زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے تو آپ نے بتا دیا وہاں پہ ان کی باقی خوبیاں بتائی نہیں تو یہ کہنا کہ خوبیاں بھی بتانا ضروری ہے اہل بیداد کی یہ غلط ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں اور اس کا بنانا خود اقبا ہے اس قاعدے کا نقصان یہ ہے اس کی روح سے نعوذ باللہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کس کی ترازو میں فیل ہو جاتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ یعنی کوئی کہ یہ ضروری ہے اگر یہ ضروری ہے اتنا ضروری ہے اور یہ انصاف ہے آدمی کیسے پیش کرتا ہے بھائی انصاف تو یہی ہے کہ اس میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کی خوبی بھی بیان کی جائے یہ نا انصافی ہے کہ اس کی ساری خوبیوں کا آپ نظر انداز کر دیں اس کا ایپ بیان کریں اب اگر ایسا ہم قاعدہ لے لیں اور اس کو انصاف سمجھیں اور اس کے برخلاف کو نا انصافی سمجھے تو اللہ رب العالمین نے جو برائیاں بیان کی قوموں کی آپ اس کو بھی نا قرار دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات پر اہل بداعت سے خوارج کے بارے میں یا اور دوسرے لوگوں کے بارے میں جو برائیاں آپ نے بیان کی آپ کہیں یہ بھی نا انصافی ہے تو اس کی زد میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے نہ صرف اس کا نقصان عوام کو ہے بلکہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بھی حرف آتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی بوقت ضرورت کسی بجات کی, کی کوئی بھلائی بتا دے یہ حرام نہیں ہے اس کے اندر کوئی خوبی ہو سکتی ہے قاعدہ اس کو بنانا غلط ہے لیکن بیان کرنا حرام نہیں ہے بشرطے کہ اس سے اس کی طرف لوگ مانوس نہ ہوں شیخ بن باز رحم اللہ فرماتے ہیں المعروف فی کلام اہل العلم نقد المساوی ل و بیان الخبا اہل علم کے کلام میں معروف بات معروف طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کے جو عیوب ہیں ان کی جو گمراہیاں ہیں ان پر تنقید کی جائے تاکہ لوگوں کو ان سے خبردار کر دیں اور ان کی خطا لوگوں پر واضح ہو جائے اللہ تی عقتا افیحا لی جس میں ان لوگوں نے جو لوگ خطا میں واقع ہوئے ہیں اس کو واضح کر دیا جائے تاکہ لوگ اس خطا سے یا ان گمراہ لوگوں سے بچیں ام معروف مقبول اب تعین لاکین المقصود اب تحدیر بن لیکن ان میں جو خوبیاں ہیں وہ مقبول ہیں کسی آدمی میں کوئی اچھائی ہے اور برائی ہے تو برائی کی وجہ سے اچھائی رد نہیں ہوتی ہے اور مقصود لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں مقصود کہ اس کی خوبیاں بیان کی جائیں لاکن المقصود ا من احقاری لیکن یہاں جب ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اہل بدات کے اہل خطا کے بارے میں تو یہاں مقصود یہ ہے کہ ان کی خطا سے لوگوں کو خبردار کیا جائے الجہمیہ المعتزلہ اور وما اشبہ ذلك مختلف فرقے ہیں جیسے جہمیہ ہیں جہمیہ کون اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے معتضیلہ کون ہیں اللہ کی رؤیت کا انکار کرنے والے عقل کو دین میں مستقل حجت بنانے والے اور گناہ گار کو اسلام ایمان اور کبر کے بیچ میں منزل تم بین منزل ایک آدمی قبیلہ گناہ کے ارتقاب کرے نو مومن ہے نہ کافر ہے بیچ میں لٹکتا رہے گا نو مومن ہے نہ کافر ہے منزلتن بین منزلتین دو مقامات کے درمیان ہے نہ مومن نہ کافر ہے۔ اس طرح کے کئی اور اقائدم کے ہیں۔ تو معتزلہ، رافضہ جانتے ہیں صحابہ کی تکفیر کرنے والے، ان کو گمراہ قرار دینے والے، ان پر لعنت کرنے والے ہیں۔ واما اشبا ذلک اور اس طرح کی دوسرے فرقے ہیں۔ فاذا دعت الحاجۃ الى بیان ما عندهم من حق يبین اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے کہ ان کے پاس اگر کوئی خیر کوئی حق بات تھی اس کو بیان کیا جائے اگر ضرورت پیش آئے تو بیان کی جا سکتی ہے وہ ادا ماں حق اگر پوچھنے والا پوچھے کہ ان کے پاس کوئی حق بات بھی تھی کہ نہیں ماں دا وا فاقوفی اہل سنت سنت کے عقائد اور ان کے منہج میں جو چیزیں ہیں ان سے ان میں کیا موافقت ہے یعنی خواج پوری غلط تھے یا کچھ صحیح بھی تھا ان کے پاس تو اگر ایسا کوئی پوچھتا ہے اور ضرورت پیش آتی ہے تو ول مسول مدال کا اگر جسے جس پوچھا گیا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے تو بیان کر سکتا ہے لیکن الاعظم المقود بیان و عندهم من الباطل کہتے لیکن بڑا مقصد اس میں یہ ہے وضاحت نہیں کہ ان کے پاس یہ خیر تھا یہ شب تھا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس جو گمراہی ہے ان کا جو باطل ہے اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے السائل اور تاکہ وہ سائل خبردار ہو جائیں اور ان کی طرف مائل نہ ہو ان کی طرف مائل نہ ہو تو اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کیا خوارج گناہ سے بچنے والے لوگ تھے تاکہ ہاں گناہ سے بچنے والے لوگ تھے ان کی نزدیک کا مرتقب کافر ہو جاتا تھا کیا وہ لوگ سچ بولنے والے لوگ تھے کیا وہ لوگ قرآن بہت, بہت پڑھنے والے لوگ تھے کوئی پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یا لیکن ساتھی کیا کہا لا کرا قرآن پڑھتے بہت قرآن پڑھتے تھے زبردست لوگ تھے آپ نے ایسا نہیں کہا ایسے انداز میں ان کا تذکرہ نہیں کیا کہ ان کی وہ خوبیاں لوگوں کو ان کی طرف مائل کریں کہا لا قرآن لاجر قرآن خوب پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا قرآن حلق سے آگے نہیں جائے گا دل کی طرف کیونکہ قرت ان کے پاس ہوگی تجوید والی لیکن فہم ان کا جئیید نہیں ہوگا قلت جئیید ہوگی فہم جئیید نہیں ہوگا اور حلق سے آگے نہیں جائے گا ان کا پڑھنا قبولیت کے اعتبار سے بس یہی رہے گا اس سے ذرا بھی اوپر نہیں جائے گا قبولیت کے اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ان کا قرآن پڑھنا ذکر کیا ان کا عبادت گزار ہونا ذکر کیا لیکن ایسے انداز میں بتایا کہ خود ان کا مردود ہونا ثابت ہو نئی کے لوگوں میں ان کی رحبت پیدا ہو تو کہا کہ ولی اللہ یبیلا مقصود یہ ہے کہ سننے والا ان کے بارے میں آپ کی گفتگو سن کے ان کی طرف مائل نہ ہو بچانا ضروری ہے منحج اہل السنة والجماع فی نقد الرجال والکتب والطوائف اس میں یہ صفحہ نمبر سات پر موجود ہے شیخ الالبانی نے ایک اور بات اس میں اضافی کہی ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں اس کی ضرورت بہت پیش آئی ہے یوٹیوب کی وجہ سے فیس بک کی وجہ سے جیسے پودے اگاتے ہیں تو بولنے والے بھی اس طرح سے پیدا ہو گئے ہیں تو آج آدمی کیا کرے اب بعض وقت علماء ان کے بارے میں کچھ بولتے ہیں تو آدمی فوراں کہتا ہے کہ آپ حسد کرتے ہیں ان سے آپ ان کے تنقید کرتے آپ کی نہیں سنتے لوگ اس لئے آپ ان سے روک رہے تاکہ آپ کی سنیں کون پسند کرتا ہے کہ لوگ ناراض ہو کوئی پسند کرتا ہے اس کو ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ اس سے خوش رہیں ہر طبقے کے لوگ خوش رہیں لیکن یہ ایک ذمہ داری ہے کہ جو لوگوں کو منحرف بناتا ہے انحراف کے راستے پر لے جاتا ہے اس سے دین کی حفاظت اور لوگوں کی حفاظت کے لیے لوگوں کو خبردار کیا جائے یہ بہت کڑوا گھونٹ ہے جو اہل علم کو پینا پڑتا ہے خوشی خوشی تھوڑی نہ کرتے بہت مزہ آتا ہے اس کے اندر کیوں اس لیے کہ ہر آدمی کے چاہنے والے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں وہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں تنقید کوئی آسان کام نہیں ہے تنقید غصہ اتارنے کا نام نہیں ہے تنقید یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ کسی کی تربیت کی جائے لوگوں کو خبردار کیا جائے اس کے عیوب بتایا جائے تو یہ کبھی بھی آسان کام نہیں رہا ہے اور سماج میں خاص طور سے تنقید انسان کو نقصان کی طرف لے جاتی ہے غرر کی طرف لے جاتی ہے محدثین اس کو بھگت چکے ہیں لیکن اہل علم اس کو چھوڑ نہیں سکتے اس کو چھوڑ نہیں سکتے چاہے لوگ مانے نہ مانے چاہے لوگ گالیاں دیں چاہے لوگ برا کہانا دیں चाहे लोग नियतों पर हमले करने लग जाएं इस काम को छोड़ नहीं सकते चाहे फैन फॉलोइंग कम हो जाए चाहे लाइक डिसलाइक हो जाए चाहे अनसब्सक्राइब कर ले लोग चैनल को अनसब्सक्राइब करो नहीं ये आदमी अच्छा नहीं ये इस पर तनकीद करता है उस उसपे करता, उस करता है चलेगा लेकिन एक आदमी भी बच जाए ये ये क्या है ये कामयाब है कि भाई लोग दूर हो गए ठीक है لوگوں کے دور ہونے کے ڈر سے حق بولنا چھوڑ دیں تو یہ تو کام نہیں ہوا یہ مقصود فوت ہو گیا اصل حق کی حفاظت اس لیے آپ دیکھیں گے کہ حق کی یاد رکھیں حق کی حفاظت حق کی اشاعت پر مقدم ہے دین کی حفاظت دین کی اشاعت پر مقدم ہے پہلے دین کو محفوظ رکھنا ہے پھر اس کو پہنچانا ہے کیونکہ اگر محفوظ نہیں رکھا دین کو اور علم غلط پچاسوں چیزیں دین میں شامل ہو گئی اب آپ نسلوں تک اس کو پہنچاتے رہیے سب لوگ غلط دین پر چلیں گے دین میں بے دین کو شامل نہیں ہونے دینا ہے اس لیے اہل باطن جو دین میں چیزیں لاتے رہتے ہیں ان کو رد کر کے دین کو اپنی اصل شکل میں باقی رکھنا اہل علم کی پہلی ذمہ داری ہے يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین و تأویل الجاہلین کہ دین کو بعد والے طبقے میں سے قابل اعتماد لوگ اپنے سے پہلوں سے لیں گے جو غلو کرنے والوں کی تحریفات کی تردید کریں گے جھوٹے دعوے کرنے والوں کے ان دعووں کو رد کریں گے اور جاہلوں کی تویلات کی تردید کریں گے غلو کرنے والے جو عقائد میں کچھ بھی غلو کر کے نئے نئے عقائد اسلام میں داخل کر لیں ان کو رد کریں گے اسی طرح سے جھوٹے دعوے کرنے والے نبوت کا دعوی کرنے والے امامت کا دعوی کرنے والے محدیت کا دعوی کرنے والے یا علامیت کا دعوی کرنے والے جو بھی آپ اس کو کہیں شیخرکل بالکل آج جو آپ شیخل اسلام آپ کتنے لوگوں نے آج کہنا شروع کر دیا اپنے آپ نے کو بدعت اور شرکیات میں مبتلا لوگوں نے بھی اس طرح کے القاب لے لیے باطل میں پڑے رہنے والے ان کے دعووں کو رد کریں گے طویل الجاہلین اور جاہلوں کی جو طویلات ہوتی ہیں علم تو ہے نہیں سمجھانے سمجھانے بیٹھ گئے اور لوگوں کے سامنے ایسا سمجھایا جو صحیح نہیں تھا تو ایسی تشریحات جو مت کے خلاف ہوں جو اللہ جس سے راضی نہیں رسول کی مراد وہ نہیں ہے وہ جو چاہے اپنے دل سے سمجھائیں گے مفسر قرآن بن کے بیٹھ گئے تفسیر پر رائے کر رہے ہیں مجرد رائے کی بنیاد پر قرآن و سنت سے استعمال کرنے بیٹھ گئے لیکن کوئی لیاقت نہیں ہے اہلیت نہیں ہے لیکن کر کے بتا دیا وہ تویل الجاہرین عام طور سے مہادشین نے اس روایت سے استدلال کیا یہ لوگ ہیں جو اہل حق ہیں جو اہل باطل کی اہل تویل کی اور اہل غلو کی تربیت کرتے رہیں گے یہ کام بہت اہم ہے یہ چھوڑ کے نہیں چل سکتا ہے کام چھوڑ کے نہیں چل سکتا اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے تو شیخ الالبانی کہتے ہیں ان اقول انما فی ترجمتی شخصی المنطد ترجمہ تاریخیا کہتے ہیں دیکھیے کہ کسی پر تنقید اگر کر رہے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کچھ تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ترجمہ ترجمہ تاریخیہ پوری بایوگرافی جس کو آپ کہتے ہیں فلاں علاقے میں پیدا ہوا فلاں استاذ سے فلاں شاگرد ہیں اور یہاں سے یہاں سفر کر کے فلان صاحب گئے اور انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، یہ کیا یہ کیا تو ایسا کسی کا ترجمہ آگر ہے کہ اس کی پوری زندگی اس کی پوری کارنامے اس کی خرافات جو بھی ذکر کرنا ہے پورا اس کے بارے میں پورا بائیو ڈیٹا اس کا جس کو آپ کہتے ہیں پورا ترجمہ اس کا ہے پوری بایوگرافی اس کی ہے تو کہتے فہ نالمن دکری من یخ ما و ما یقب یہ مقام ہے جہاں پر اس کی خوبیاں اور عیوب دونوں ذکر کر سکتے ہیں کیونکہ جب ایک ادمی کی پوری ڈیٹیل آپ دے رہے ہیں مقصود وہاں پر کیا ہے مقصود اس کی پوری زندگی بتانا ہے تا اپ اس کی بھلائیاں چھوڑ چھوڑ کے ذکر کریں تو اس کی ساری باتیں بتائی جائیں گی اس نے بہت زخیم کتاب لکھی ہے فلا مسئلے کے اوپر تفسیر اس کی لکھی ہوئی ہے فلا چیز ہے اس کا ترجمہ تاریخی ہے اس لیے اسماء الرجال کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں نے یہ یہ چیز کی ہے. سیر و کہتے ہیں جس کا تعلق آدمی جس کے بارے میں بولا جا رہا ہے لکھا گیا ہے اس کی خیر شر دونوں اس میں ذکر کی جائے گی اما ادا مقصود لیکن اگر اس آدمی کا تذکرہ کرنے میں اس کا بیان ترجمہ اس کا ذکر کرنے میں یعنی اس کی پرسنالیٹی کے بارے میں اس کی شخصیت کے بارے میں بتانے میں اصل مقصود اس کی ذات نہیں ہے بلکہ لوگوں کو اس سے خبردار کرنا ہے وَبِخَاصَّتِ عَامَّتِهِمْ الَّذِينَ لَا عِلْمَ عِنْدَهُمْ بِأَحْوَالِ الرِّجَالِ وَمَنَاقِبِ الرِّجَالِ وَمَثَالِبِ الرِّجَالِ اگر مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے خاص طور سے عام لوگوں کو خبردار کرنا ہے جن کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے اس کی کیا خوبیاں اس, کی اس, کی اس کے اندر کیا کمیاں ہیں سنا وہ جئییدا وہ مقبول بلکہ بعض اوقات وہ آدمی فیمس ہوتا ہے لوگوں میں مشہور آدمی ہے اور اس کے چاہنے والے بھی ہیں اس کے فین بھی ہیں اس کے فالوور بھی ہیں ایسی صورت میں اس کے بارے میں بولنا جب کی گمراہ ہے؟ تو کہتے بل قطب قد... کہتے ہیں لیکن اس ساری, شہرت کے باوجود اس ساری شہرت کے باوجود وہ اپنا باطل عقیدہ چھپائے ہوئے ہے اس کے کوئی بدخلاقی کو چھپائے ہوئے ہے تو ایسی صورت میں کہتے ہا اولا الاما لا یارپون اشحد رجول اور لوگ اس آدمی کے بارے میں نہیں جان رہے ہیں کہ خدمت خلق کے نام پہ بہت کچھ کر رہا ہے اور لوگوں میں شہرت مل گئی لیکن خدمت خلق کے ساتھ وہ لوگوں کے عقائد بگاڑ رہا ہے انہیں باطل عقائد میں ڈال رہا ہے انہیں وداعت میں مبتلا کر رہا ہے تو اس کی شہرت تو ہے خدمت خلق والی لیکن لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہا کے حلقے میں جو لوگ شامل ہو جاتے ہیں وہ لوگ حلولی اور وحدت الوجودی ہو جاتے ہیں اس طرح کی بہت سار خرافات میں مطلع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حین لا تأتی هذه البدعہ التي سمیت اليوم بالموازنہ کہتے ہیں اس وقت میں یہ بدعات اس کو لانا نہیں آئے جس کو آج کے لوگ جو ہیں بدعات موازنہ کہتے ہیں اس میں واقع نہیں ہونا چاہیے ذالکہ لئن المقصود حین داکہ نصیحہ کہتے ہیں اس وقت میں مقصود یہ ہے کہ آدمی ان عام لوگوں کی خیرخواہی کرے وَلَيْسَ هُوَا تَرْجَمَةُ الوا، هو الْوَافِيَةَ الْقَامِلَحَ یہ اس کی بیاغرفی نہیں لکھ رہا ہے تو کہ فلان شخص نے یہ کام کیا یہ کام کیا چدمتِ خلق کی اور اس نے اتنے لوگوں کو دوائی دی اتنے لوگوں کو کھلایا اتنے غریبوں کو گھر بنا کے دیئے اور ایک بیدہ بھی تھی اس کی تو وہاں اس کے آپ ترجمہ بیان نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو آپ۔ اس کا وہ عیب بیان کریں گے کہ اس نے یہ غلط بات لکھی ہے اس نے یہ غلط بات کہی ہے ضروری نہیں کہ آپ ساری باتیں اس کی خوبیاں بھی بیان کریں تو یہ فرق یاد رکھیں کسی کی بایوگرافی آپ لکھتے ہیں اس کے بارے میں پوری تفاصیل آپ بیان کرتے ہیں تو وہاں خوبیاں بیان کی جا سکتی ہیں لیکن اگر لوگوں سے اس کو لوگوں کو اس سے ڈرانا ہے بچانا ہے تو آپ اس کی خوبیاں بیان کرنے کی بجائے اس پر تنقید کر کے لوگوں کو اس سے دور کریں گے کیونکہ دور کرنا مقصود ہے تعریف کرنا اور قریب کرتا اس تو یہ فرق یاد رکھیں جو شیخ الالبانی نے بات کہی ہے ان کا ایک آڈیو کسیٹ ہے منہ ملا رائے تعدر العصر الحادر اس میں انہوں نے بات کہی ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی علاقے میں آدمی جائیں یہاں سے سفر کر کے اپنے گاؤں میں گیا اب سعودی میں تو ٹھیک ہے الحمد توحید سنت اب گاؤں میں گیا وہاں کوئی بابا ہے اور سارے لوگ بابا کے ماننے والے ہیں اب یہ جا کے رہا گاؤں میں اب یہ کیا کرے بابا کے بارے میں خبردار کرے لوگوں کو یا نہیں شیخ عبید الجابری حفظ اللہ کہتے ہیں ونت اللہ شیخ الاسلامی ابن تعمیہ و غیر آنی حجر المبت ادا کا مقرر اکبر مسلح بجری ہی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی دوسرے علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے بداتی کا حجر کرنا اس کا ترک کرنا بوائے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو چھوڑ دینا اس بارے میں کہا کہ اصل تو یہی ہے جب ایک آدمی کا دائی ہو اس کو چھوڑ دیا جائے اس سے اپنے آپ کو کاٹ دیا جائے لوگوں کو بھی اس سے بچایا جائے لیکن اگر اس کام میں اس سے بھی بڑا شر پیدا ہو سکتا ہے تو پھر توقف کرنا چاہیے جا کے اس نے بولا او بابا صحیح نہیں ہے اگلے دن پورے گھر کو گھیر لیا خوب باہر نکال کے پٹائی کی ہڈی پسندی توڑ دی اور گھر بھی جلا دیا اور گاؤں سے نکال دیا تو ایسے میں اب وہ آدمی گاؤں میں رہتا کچھ دن دھیرے دھیرے ایک سے دو دو سے تین لوگ اس سے بھی عقیدت مند ہو جاتے اس سے بھی جڑتے اور ایک وقت آتا اس کے پاس طاقت اگر بنتی اس کے دفاع والے ہوتے اور اینٹی بابا بھی اس کے پاس جمع کچھ ہو جاتے پھر اس کے بعد وہ کچھ بولتا تب تو ٹھیک تھا بغیر قوت کے اگر وہ پہلے ہی مرحلے میں اکیلا آدمی کھڑا ہو کے بول دے تو مقصود تو شر کا باطل کا ازالہ ہے اس کو ہٹانا ہے خیر ہی کو ہٹا دیا گیا ہے. تو کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے کبھی کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے. ویسی جیسے ہم نے حدیث دیکھی تھی مسجد میں آ کے جس آدمی نے پیشاب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کیا کچھ وقت تک دائمی توقف نہیں تھا صحیح وقت تک انتظار کرنا اور پھر مناسب وقت دیکھ کر بولنا یہ بھی ایک حکمت ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ورنہ آدمی ڈنڈا لے کے حق کا جائے گا اور اسی سے اس کی پٹائی ہوگی تو ایسا بھی نہ ہو کئی لوگوں کا ایسا ہوا ایک, یعنی گاؤں کے بارے میں ہم نے سنا اب شاید جتنا جانتے ہیں ہم لوگ صحیح خبر ہے انڈیا سے کوئی صاحب آ, کسی گاؤں میں کرناٹک میں گئے اور ربانی صاحب کے کسٹس بہت چلتے تھے اس زمانے میں تو اب کسی شادی میں پہنچ گئے اب تو سوچا چلو ماحول ہے گانے بجانے بند کرو وہ بند کر کے کیا کرو دین کا کیسے لگاؤ اللہ اللہ ماشاءاللہ اچھا رہے گا اب لگا دیا کسی نے اس کو پہلے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کیا چل رہا ہے فوراً سمجھ میں آیا کہ یہ نے دین اور بابا اور ان کے ان کے خلاف ہے درگاہوں کے خلاف ہے تو اس کو پوچھا کس نے دیا کیسیٹ اس کیسے بتایا اس نے خوب دھلائی کی تو اب ایسا آدمی دیکھیے اس نے کہا میں بھی نہیں سنا مانو تھا کیا تھا اس میں تو اس طرح سے اگر ہو جائے تو آدمی یعنی دعوت ٹھیک دعوت کے لیے مشقت تکلیف غرر ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دیکھیے آپ دعوت دے رہے اور مصیبت آپ پر آئی یہ ایک الگ چیز ہے آپ مصیبت میں چھلان لگائیں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ دعوت دیں زبردستی مصیبت موڑ لیں یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے یہ مناسب نہیں ہے خود و اللہ نے کیا فرمایا احتیاط اختیار کرو اپنا بچاؤ اختیار کرو ہجرت کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے غار میں آپ ہیں اہل بات باہر کھڑے ہیں غار کے دہانے تک آ گئے اب آپ نے وہاں لوگوں کے سامنے نکل کے نہیں کہا کہ میں نہیں ڈرتا تم سے نہیں آپ نہیں ڈرتے تھے لیکن آپ نے امت کو سبق دیا کہ اپنی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے اگرچہ اللہ پر توقل ہے لیکن ظاہری اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے اب وہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ چھپ کے تھوڑا سا دیکھ لینا ہم دکھائی دیں گے کہا اس چپ تو چپ کیا ہے یہ جو خاموش رہنے کا حکم آپ نے دیا یہ احتیاط ہے تو اس وقت نہیں بولنا ہے اس وقت نہیں بولنا ہے تو آدمی کو کب بولنا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور حکمت یہی ہے کہ وہ شیف ہی مودے چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا اس کو حکمت کہتے ہیں بولنے کے وقت بولنا چھپنے چھپ رہنے کے بعد چپ رہنا تو ایک آدمی اب ظاہر بات ہے ہر آدمی اتنا حکیم تو ہوتا نہیں ہے تو جو حکیم نہیں وہ حکیم کے تابع ہو حکیم ڈاکٹر حکیم نہیں جو حکمت والا دین کی گہری سمجھ اس کے پاس ہوتی ہے تو اہل علم کے تابع رہے وہ بتا دیں تم دعوت دو کھل کے دعوت دو کہتے نہیں ابھی مت چپ رہو زیادہ مت لوگوں کو جمع کرو کتاب و سنت کی دعوت دو لوگوں کو تین کے بارے میں بتاؤ موٹی موٹی باتیں بتاؤ پھر جا کے ایک وقت آئے گا کہ تمہاری بات ماننے والے ہوں گے ہو سکتا ہے اس وقت میں تم اگر الانیا بھی کہو تو لوگ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے کیونکہ تمہارے پاس بھی قوت ہے قوت کا ہونا ضروری کیونکہ آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم نے دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے دور میں دعوت کیسے دی خفیہ طور پر دی خفیہ طور پر تو یہ بھی ایک چیز یاد رکھنے کی ہے تو یہ بات یاد رکھے شیخری حفظ اللہ کہتے ہیں لَو دخلت بلدتم من او جبری او سوفی تم کسی علاقے میں जाओ اور وہاں پہ ایک شہر بیٹھا ہوا ہے پہلے سے آپ کے آنے سے پہلے اور وہ قدری ہے جبری عقیدہ رکھتا ہے تقدیر کا انکار کرنے والا مجبرا میں سے ہے مجبور مانتا ہے انسان کو اختیاری نہیں اس کے پاس یا صوفی ہے صوفی کے چانس زیادہ ہیں یا صوفی ہے وقا تفیح و شنا کال اس کے بارے میں سخت سخت بات بول دی گمراہ بھٹکا ہوا تہتر میں کا ہے بہترواں ہے یہ کچھ بھی بول دیا اس کے بارے میں من کے بیٹھا ہوا ہے شیخ کچھ آتا جاتا کچھ نہیں صرف آتا پڑتا ہے تو وہ بھی غلط پڑتا ہے بہت بول دیا اس کے بارے میں فاتے دینا بھی نہیں آتا ہے اسے جو اچھے تو ہم دے سکتے بادیہ جو جی میں آیا بول دیا اور وقاتا اس کی شخصیت میں تنہیں باتیں کی اس کو شنی گٹیا بتایا تھیل تمک کا نمیو کیا تم دعوت دے پاؤ گے وہاں پہ تم سے ہو پائے گی دعوت وہاں پہ ابدن نہیں کبھی نہیں وہ سلیمت سلمت حیاتوں کا لن تمک کا نمین زیادہ زیادہ تیری جان بچ جائے تب تو ٹھیک ہے دعوت تو نہیں دے پائے گا وہاں پہ زیادہ زیادہ تو محفوظ رہ سکتا ہے اگر تو زندہ رہا تو دعوت دے پائے گا اذن فلیف طُلَّابُ الْعِلْمِ علم و دعات ہاد لہٰذا دعات اور طالب, طالب علم کو اس معاملے کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے یہ نہیں کہ کہیں بھی جا کے ایک دم علال اعلان آدمی اہل باطل کے بارے میں بولنے لگے موقع دیکھنا چاہیے حالات دیکھنے چاہیے اس کے حساب سے بات کرنی چاہیے اتحاف القول بشرح شرح اللہ میں بات نے گئی یہ تفصیل سے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ چیز جتنی ضروری ہے اتنی احتیاط کی بھی ہے یعنی کہ آپ جا کے بگ البجاج جنگ کا کسی بھی علاقے میں یہ نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے بصیرت چاہیے اس کے لیے موقع چاہیے اس کے لیے صلاحیت چاہیے اس کے لیے زبان کی استعداد چاہیے اس کے لیے لوگ کے ساتھ چاہیے یہ ضروری ہے جس کی رعایت کرنا بھی آدمی کو چاہیے مسئلہ نمبر پچیس اب اس کے ملاکس جانب ہم دیکھتے ہیں ایک طرف تو یہ کہ اہل باطل کے تعلق سے آپ کو واضح کرنا ضروری ہے کہ کون اہل باطل وقت ہو گئے مسئلہ نمبر پچیس وقت ہے نا اذان کے <این> لیے <این> رو تو اس کی بات تو ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں رک جائیں لوگ اور وضو وغیرہ کرنا ہے تو فارغ ہو جائیں گے ان